تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اما لا روش ہم بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کروزہ کریبا رہا ہے بلندی اپنا نصیبا رہا ہے ڈبلو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 انما حرم ان اللہ غفور صدق اللہ العظیم آج کے درس کا آغاز ہم نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 172 سے کیا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بکرا کے دو نصف ہیں آیت نمبر 171 تک اس کا نصف اول تھا جس میں قرآن کریم کے حامیوں اور مخالفوں کا تذکرہ تھا اور آیت نمبر 172 سے سورت البقرا کا نصف ثانی شروع ہو رہا ہے جس میں عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام کا بیان ہے اور پہلا حکم جو بیان فرمایا وہ یہ یا ایدین آمن کلو من طبا ما رزقناکم کم اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں آپ سن چکے پچھلے درس میں کہ وہاں آیت نمبر 168 میں بھی یہی حکم تھا یا کلو مماثل عربی حلال طیبا اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین پر ہیں حلال اور پاکیزہ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر خطاب سارے انسانوں سے تھا یا ایوہن ناز اے انسانوں اے لوگو اور یہاں پر خطاب خاص طور پر ایمان والوں سے ہے یا الذین آمنوں اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کرنا کوئی تقوی نہیں ہے اسلام کا تقاضا نہیں ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں جہاں کھانے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہاں استعمال کرنے کا بھی حکم ہے یعنی اس حکم کا تعلق صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان ساری چیزوں کو یہ حکم شامل ہے جو انسان کے استعمال میں آ سکتی ہیں چاہے وہ لباس ہو چاہے وہ بستر ہو چاہے وہ مکان ہو چاہے وہ گاڑی ہو یا اور چیزیں تو فرمایا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں بشکراللہ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کن تم ای یاہو تا بدون اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو تو پھر اس کا شکر کرو اس کی ساری نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے جس حدیث میں آپ یہ فرمائیں کہ اللہ کہتا ہے تو ایسی احادیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کہتے انی ول انی والجن جن فی نب عظیم میرا اور جنوں اور انسانوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے اخلق غیری پیدا میں کرتا ہوں لیکن یہ جن اور انسان عبادت کسی اور کی کرتے ہیں و ارز ویوش کر میں دیتا ہوں اور شکر کسی اور کا ادا کیا جاتا ہے میرا شکر ادا نہیں کرتا بندہ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار شکر کرنے کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے پناہ فضائل گیان فرمائے صرف ایک فضیلت سن لیجیے فرمایا کہ وہ شخص جو کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اس کو ویسے ثواب ملتا ہے جو روزہ رکھتا ہے روزہ نہیں رکھا کھاتا رہا نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں فرد روزہ چھوڑتا ہے وہ تو نہ شکرا ہے وہ تو قرآن نعمت کرتا ہے اس لیے کہ شکر کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے دل میں اللہ کی نعمت کا قدر ہو نعمت کی قدر ہو اور اللہ کے حکموں کی تعمیل ہو اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے نیمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو انہیں مقاصد میں استعمال کیا جائے اور علماء کہتے ہیں کہ آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے دو قسم کے حالات ہی ہیں یا تو موافق حالات آتے ہیں اور یا مخالف حالات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے ایک مومن موافق حالات میں شکر کرتا ہے اور مخالف حالات میں صبر کرتا ہے چنانچہ دونوں قسم کے حالات میں اسے نوازا جاتا ہے موافق حالات میں شکر کرنے سے نوازا جاتا ہے اور مخالف حالات میں صبر کرنے سے اس کو نوازا جاتا ہے اور فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان فرمان ہے اس کا معاملہ دونوں حالتوں میں خراب موافق حالات ہوں نیمت حاصل ہوں تو تکبر کرتا ہے تو ٹھکرایا جاتا ہے اللہ کے ہاں سے اور مخالف حالات ہوں تو بے صبر پن کا مظاہرہ کرتا ہے تو بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے تو فرمایا کہ نیمتے اللہ کی استعمال کرو اور اگر تم واقعی اس کی بندگی کرتے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو صبح سے شام تک اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں پینے کی نیمتیں کھانے کی نیمتیں پہننے کی نیمتیں اوڑھنے کی نیمتیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے اللہ سچ فرماتے ہیں وہ ان کا نعمت اللہ لا لات اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو اسریک اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے لیکن شکر ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے فرمایا کہ انما ہررما علئی کم المئی تا بدما بلحمل خنزیر مما اہل بہیلی غیر اللہ اللہ نے تم پر صرف مردار کو حرام کیا خون کو حرام کیا خنزیر کے گوشت کو حرام کیا اور اس جانور کو حرام کیا جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو صرف ان چیزوں کو حرام کیا تو کیا مطلب ان چیزوں کے علاوہ دوسری کوئی چیز حرام نہیں ہے یہاں تو صرف چار چیزوں کا ذکر ہے مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو حرام تو بہت ساری چیزیں اصل بات یہ تھی کہ مشرقین نے بہت سارے جانوروں کو اب خود حرام قرار دے رکھا تھا یا حرام قرار دے لیتے تھے جانور حلال ہوتا تھا خود بھی اس کو حلال سمجھتے لیکن کسی واقعے کی وجہ سے یا کسی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے جانور کو حرام قرار دے لیتے تھے تو ان کو جواب دینے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ جانور اور وہ چیزیں حرام نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو حرام تو بس یہ چیزیں ہیں میتا دم اور لہمے خن مردار کیا ہے مردار ہر اس جانور کو کہا جائے گا جسے شر ان زبا کرنا ضروری تھا لیکن وہ بغیر ذبا کیے مر جائے یہ جو ارض کردار ہے کہ جسے شر ان کرنا ضروری تھا اب سمندر کا شکار اسے ذبا کرنا ضروری نہیں ہے وہ ویسے ہی حلال اسی طریقے سے وہ وحشی جانور جن کا شکار کیا جاتے ہیں تو ان کے لیے ذبح افتاری ہے ذبح اختیاری نہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ان کو لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیری جائے بلکہ ان کے جسم پر جسم کے کسی بھی حصے پر زخم لگ جائے اور خون نکل جائے تو ان کا کھانا جائز ہوگا مردار کا جیسے گوشت کھانا حرام اس کا خریدنا اس کا بیچنا بھی حرام البتہ اس کی ہڈی اور اس کے بال یہ پاک ہیں اسی طریقے سے اس کے چمڑے کو دباغت دے کر خاص قسم کے کیمیکل لگا کر پاک کر لیا جائے تو وہ بھی پاک ہے خون خون سے مراد بہنے والا خون ہے دم سیال جسے قرآن کریم میں دم مصفو کہا گیا بہنے والا خون تو جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون ہے وہ حرام نہیں ہے بہنے والے خون کا کھانا بھی حرام اور اس کی خرید و فروخت بھی حرام عام حالات میں ایک انسان کا خون دوسرے انسان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر اضطرار کی صورت ہو تو کسی کی جان بچانے کے لیے ایک کا خون دوسرے میں منتقل کیا جا سکتا ہے مگر اس میں بھی یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری کہ مجبوری کی بنا پر کسی شخص کے لیے خون کا خریدنا تو جائز ہے لیکن بیچنا خون کا یہ جائز نہیں ہے بلکہ قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ رضا کارانہ طور پر خون دیا کریں خون کے دینے سے کوئی مر نہیں جاتا وقتی طور پر زوف ہوتے ہیں لیکن بعد میں نیا خون پیدا ہو جاتا ہے اور اس خون کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو ہمارا معاشرہ جہاں پر بعض لوگوں نے اسے ایک دندا بنا رکھا ہے اور بہت سارے مجبور لوگ غریب لوگ خون خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تو اس معاشرے میں اس ماحول میں وقتاً فوقتاً خون دیتے رہنا چاہیے اور یہ دینا ایک کارے ثواب ہے بلحم الخن تیسری چیز جو حرام ہے وہ خنزیر کا گوشت قرآن نے صرف خنزیر کے گوشت کا ذکر کیا لیکن تمام علماء اور فکہ کا اس بات پر اتفاق کہ خنزیر کا ہر جز حرام ہے اس کی ہڈیاں اس کا چمڑا اس کی چربی اس کا گوشت یہ ساری چیزیں حرام اب یہ چیزیں کیوں حرام ہیں تو ایک سچے مسلمان کے پاس تو سیدھا سا جواب یہ کہ اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ چیزیں حرام لہذا ہمیں کسی اور بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ حکماں اور ڈاکٹر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مردار میں اور اس کے گوشت میں بہت سارے ایسے جراثیم رہ جاتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں بہتے ہوئے خون میں ایسے جراثیم جو انسان کے لیے نقصان دے اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت اور اس کی انتڑیاں اور اس کا خون اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ دھاگے جیسا ایک لمبا خطرناک کیڑا ہوتا ہے جو انسان کے لیے انتہائی نقصان دے جو لوگ خنزیر کے گوشت کو جائز کرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جس درجہ حرارت پر اس گوشت کو پکایا جاتا ہے اس میں وہ جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں چلیں وہ جرسوما ہلاک ہو گیا لیکن اس بات کی کیا ضمانت کہ اس جرسومے کے علاوہ خنزیر کے گوشت میں کوئی دوسرا جرسومہ نہیں ہے اور اگر بالفرض فرض نہ بھی ہو ڈاکٹر اور حکما یہ کہہ بھی دیں کہ خنزیر کا گوشت یہ انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے تو بھی ہم اس گوشت کے قریب نہیں جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا بلحمل خنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے اللہ نے حرام کر دیا انسانی عقل ناقص تجربات ناقص ڈاکٹروں کی تحقیقات سائنسدانوں کے تجربات ناقص اور بدلتے رہتے ہیں ایک دوا نکالتے ہیں خوب تشہیر اس کی کرتے ہیں میڈیا پر چھا جاتے ہیں ہر شخص مرد اور عورت یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس دوا کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتے اور اس میں شفا ہے لیکن کچھ عرصے بعد خود ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں یہ دوا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے لہذا ایک مسلمان شرعی احکام میں ڈاکٹروں اور سائنس دانوں کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے مما اہل بھی لغیر اللہ چوتھی چیز وہ جانور جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو یہ بھی حرام پہلی جو تین چیزیں تھیں ان کے اندر مادی اعتبار سے نجاست لیکن جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے اس کے اندر باطنی نجاست جو شخص کسی جانور کو غیر اللہ کے لیے نامزد کرتا ہے اس کے عقیدے میں نجاست ہے اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں ان نمل مشری مشرق ناپاک ہیں مشرق کے اندر جو ناپاکی ہے یہ ظاہری نہیں باطنی ناپاکی ہے دل کی ناپاکی ہے اندر کی ناپاکی ہے تو جب اس نے غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو نامزد کر دیا تو اب اس کا کھانا جائز نہیں پھر دیکھیے غیر اللہ کے لیے نامزد کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ نامزد تو کر دیا غیر اللہ کے یہ بکرا یہ مرغا یہ دنبا اور یہ گائے یہ بیل فلاں دیوتا کے لیے فلاں پیر کی رضا کے لیے فلاں مزار والے کے لیے ہے اس کی خوشنودی کے لیے ہے یہ نامزد کر دیا اور پھر ذبا کرتے وقت بھی نام اسی غیر اللہ کا لیا یہ بھی حرام اور اگر نامزد کیا تھا غیر اللہ کے اور زبا کرتے وقت نام اللہ کا لیا یہ بھی حرام اور یہ بھی سن لیں کہ معاملہ صرف جانور تک محدود نہیں بلکہ جو چیز غیر اللہ کے نام پر ہے وہ حلال نہیں کھائے وہ خواب و مٹھائی ہو خواب و کھانا ہو حلوہ ہو کھیر ہو کوئی بھی چیز ہو جو غیر اللہ کے لیے ہے اس کو خوش کرنے کے لیے افسوس کی بات تو یہ کہ بعض مسلمان بھی غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے یہ مت جانیے کہ لاتو حبل اور عزا اور منات ان کے سامنے سجدہ کرنا تو حرام تھا لیکن پیر اور شیخ قبر اور مزار ان پر سیدا کرنا جائز ہے نہیں یہ بھی مت سمجھیں مت فرق کریں کہ بتوں کے لیے نامزد کرنا ان کو خوش کرنے کے لیے نظریں چڑھانا نیازیں دینا یہ تو نجائز تھا لیکن ہمارے لیے اپنے پیر فقیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے کسی چیز کا مخصوص کرنا یہ جائز ہے نہیں نظر اللہ کے نام کی نیاز اللہ کے نام کی صدقہ اللہ کے نام کا چڑھاوا اللہ کے نام کا ذبہ کرنے اللہ کے نام پر صرف اللہ کے لیے تعظیم ہے اللہ والوں کی بزرگوں کی تعظیم ہے لیکن ان کے نام کی نظر نیاز جائز نہیں سب سے بڑا بزرگ سب سے بڑا بزرگ ہمارے آقا تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے مرید وہ صحابہ کرام تھے لیکن ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی یہ سابت کر سکے کہ صحابہ کرام نے زندگی میں ایک دفعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نظر نیاز دی ہو یا آپ کے لیے کسی جانور کو مخصوص کر دیا ہو کہ یہ حضور کے نام کا جانور ہے یہ مرغا یہ بکرا یہ دنبا حضور کے نام, نام کا ہے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامزد کرنا جائز نہیں تھا تو کسی اور کے لیے بھی نامزد کرنا یہ جائز نہیں ہمنصور غیر باغم بلا عادم البتہ جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھالے بشرطے کے نہ تو لذت حاصل کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا فلا اسما علیہ تو اس پر کوئی گنا نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے مستر مجبور قرآن کی اصطلاح میں مستر وہ شخص ہے جس کی جان خطرے میں ہے اسے کوئی حلال چیز میسر نہیں ایسی جگہ پر ہے جنگل میں گیرانے میں پہاڑوں میں یا اللہ معاف فرمائے ہمارے جیسے مردہ دل انسانوں میں رہتا ہے لیکن اسے اڑوس پڑوس سے کسی امداد کی توقع نہیں جان خطرے میں ہے اس کی اس کے بچوں کی تو اس کے لیے مجبوری کی حالت میں مردار کا کھانا خنزیر کا کھانا حرام کا کھانا یہ جائز ہے مگر دو شرطیں لگائیں ایک شرط یہ کہ کھانے, کا, کھانے سے اس کا مقصد لذت کا حصول نہ ہو اور دوسری شرط یہ کہ بقدرے ضرورت سے زائد نہ کھائے اگر جان بچ سکتی ہے دو چار لکموں سے تو پانچ لکمے نہ کھائے آدھا پاؤں سے جان بچ سکتی ہے تو پاؤں نہ کھائے تو حد سے تجاوز نہ کرے یہاں پر ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی شخص کی جان خطرے میں ہو تو علاج کے طور پر کوئی حرام دوا لے سکتا ہے تو چند شرائط کے ساتھ مستر اور مجبور کے لیے حرام دوا کا استعمال کرنا علماء نے جائز قرار دیا پہلی شرط یہ کہ واقعی اس کی جان کو خطرہ ہو ایسا نہیں کہ معمولی بیماری ہے کسی نے بتا دیا کہ تمہیں دائمی نزلہ رہتا ہے تم شراب پیا کرو یا شراب پی لو اور فلا حرام دوا کھا لو تو تمہیں شفا مل جائے گی تو معمولی قسم کی بیماری میں نزلہ بخار کھانسی کوئی تکلیف کوئی درد ان کے لیے حرام کا کھانا جائز نہیں ہے البتہ اگر کسی کی جان واقعی خطرے میں ہو تو حرام دوا لے سکتا ہے دوسری شرط یہ کہ کوئی حلال دوا فائدہ نہ دے رہی ہو اور تیسری شرط یہ کہ بظاہر اس حرام دوا سے شفا کا حاصل ہونا یقینی ہو اگر صرف بات زن کی ہے مشکوک قسم کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے حرام کھاؤ تو شفا مل جائے یقینی نہیں ہے تو پھر بھی حرام کا کھانا یہ جائز نہیں اور دوسری دو شرطیں بھی ہیں جو ابھی بتا چکا حرام دوا کھانے سے لذت کا حصول مقصود نہ ہو اور دوسری یہ کہ ضرورت سے زائد نہ کھائے مگر عام حالات میں ایک مسلمان کو حرام دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رویت ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم بے شک اللہ نے میری امت میری امت کی شفا حرام چیزوں میں نہیں رکھی ہے میری امت کے لیے حرام چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی سے منع کیا اس نے عرض کیا اے اللہ رسول, میں تو اس کو دوا کے طور پر استعمال کرتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دوا نہیں دا ہے عربی زبان میں دا ان کا معنی بیماری یہ دوا نہیں یہ تو بیماری ہے لہذا عام حالات میں ایک مسلمان کو حرام دوا سے یا ہر ایسی دوا سے جس کے اندر حرام اجزاء استعمال کیے گئے ہوں ان کے استعمال سے بچنا چاہیے انزینش ترون بھی سمن کلیلہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی نازل ہوئی کتاب ویش ترون بھی سمن اور اس کے معاوضے میں دنیا کے تھوڑے سے فائدے حاصل کرتے ہیں ما فی الا اکما کلون فی بنار یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں ملا یقلی محملہ یوم القیاما اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا رحمت کا کلام مغفرت کا کلام غذب کا کلام تو کرے گا لیکن کلام رحمت نہیں کرے گا بلا یوزی ہیں اور انہیں پاک نہیں کرے گا بلا عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب چار سزائیں بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کتاب اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اس چھپانے کے عبض دنیا کا تھوڑا سا مفاد حاصل کرتے ہیں تو چار سزائیں پہلے یہ پہلی سزا یہ کہ فرما کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہی ہیں دوسری یہ کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام رحمت نہیں کرے گا اور تیسری یہ کہ اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا اور چوتھی سزا یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے الا اکلین ہدا بل اذاب ابل یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے یہ جو دنیا ہے یہ تجارتی منڈی ہے یہاں ہر شخص خریدار ہے ہر شخص کچھ نہ کچھ خرید رہا ہے کچھ دے رہے کچھ لے رہے کچھ ایسے بدنسیب ہیں جو ہدایت دے کر ضلالت خرید رہے ہیں اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید رہے ہیں. وہ چاہتے تو ان کو ہدایت مل سکتی تھی لیکن انہوں نے ضلالت کا راستہ منتخب کیا وہ چاہتے تھے ان کو مغفرت حاصل ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے اپنے لیے عذاب پسند کر لیا اللہ کہتے ہیں فما اسبرحم الار کتنا حوصلہ رکھتے ہیں یہ آگ برداشت کرنے کے لیے عجیب الفاظ ہیں کیسے ترجمہ کروں حق ادا نہیں ہو سکتا جس انداز میں اللہ فرما رہے یہ عربی زبان میں تعجب کا سیگا ہے اللہ تعجب کر رہے ہیں ارے کتنا حوصلہ ہے ان کا کہ یہ آگ برداشت کر رہے ہیں جو شخص ہدایت کے بدلے زلالت اور مغفرت کے بدلے عذاب اختیار کرتے ہیں تو وہ گویا کہ اپنے لیے دوزخ کا انتخاب کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کتنا حوصلہ ہے اس کا قابل تعجب ہے کتنا حوصلہ اس کا کہ یہ اپنے لیے دوزخ کی آگ کا انتخاب کر رہا ہے اللہ نزل الکتاب اب الحق یہ سزا اس لیے ہوگی کہ اللہ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق نازل کیا تھا وہ ان نلوی نقف لفوفیل کتاب مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے لفی شقا کم وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے یہ وعید ہر اس امت کے لیے ہر اس گروہ کے لیے ہر اس صد کے لیے جو اللہ کی کتاب میں جھگڑے ڈالتی ہے اللہ کی کتاب کو پورے طور پر قبول نہیں کرتی اور اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے کتاب کے کسی حکم کو مان لیا اور کسی کو ٹھکرا دیا لئی سل برت وجو حکم کب المشرقی ول یہ سورت بکرا کی آیت نمبر 177 ہے اور عجیب آیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا من عملا بہاد آیا ملان جس نے اس آیت پر عمل کیا تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تصویر سننے سے پہلے عزم کر لیجیے کہ ہم انشاء اللہ اس آیت کریمہ پر عمل کریں گے پورے قرآن کا خلاصہ آ گیا اس آیت کریما میں اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پورا قرآن یاد نہ رکھ سکے اور ساری صورتوں کی تفصیل اور ترجمہ یاد نہ رکھ سکے تو کم از کم اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس کی تفصیل اور ہو سکے تو اس کے الفاظ وہ یاد رکھ لیجیے اور اپنے دل دماغ میں بٹھا لیجیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اس پر عمل کیا تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا اور میرے بزرگوں اور دوستوں میری ماں بہنوں اور بیٹیوں الحمدللہ یہ جو ہفتہ واری نشست ہے یہ تجدید ایمان کی نشست ہے میں تکمیل ایمان تو نہیں کہتا اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا اگرچہ سناتا تو اللہ کی کتاب ہوں لیکن یہ تجدید ایمان کی نشست ہے ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں قرآن کو بھول جاتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں تو یہ ایک تذکیر ہے یاد دہانی ہے تجدید ایمان کی ایک کوشش ہے تکمیل ایمان کی ایک جدوجہد ہے اللہ پاک میرے اور آپ کے سب کے ایمان کو کامل فرما دے فرمایا کہ لئی سل برا بر انت ولو حکم قبل المشرق بل المغرب نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو آپ سن چکے کہ جب تحویل قبلا کا حکم نازل ہوا بیت المقدس کی بجائے مسلمانوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تو مخالفین نے بڑا شور و گوگا کیا کیا مشرقین کیا منافقین اور کیا یہود پروپیگنڈے کا ایسا گرد و غبار اٹھایا کہ حقیقت دب کے رہ گئے ان کی باتوں سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ بس نیکی کا کمال یہ ہے کہ انسان بیت المقدس کی طرف یا فلاں جہد کی طرف اور فلاں جہد کی طرف منہ کر لے تو یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو یہ بھی آپ سن چکے کہ بعض اقوام بعض جہاد کے تقدس کی قائل تھی کسی نے مشرق کی جہت کو تقدس دے رکھا تھا اور کسی نے مغرب کی جہد کو تقدس دے رکھا تھا لیکن اسلام نے بتایا کہ کسی جہت کو کوئی تقدس حاصل نہیں نہ مشرق کو نہ مغرب کو نہ شمال کو نہ جنوب کو مسلمان جو کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں مصر اور حبشہ سے کعبہ مشرق کی جانب ہے ہندوستان افغانستان پاکستان اور چین سے جب مسلمان کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے شام اور فلسطین کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کا رخ جنوب کی طرف ہوتا ہے اور یمن کے مسلمان کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں ان کا چہرہ شمال کی طرف ہوتا ہے گویا کہ مسلمان کسی ایک جہد کی طرف مونی کرتے کہ سارے کے سارے مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف بلکہ کسی کا چہرہ مشرق کی طرف ہوتا ہے کسی کا مغرب کی طرف کسی کا شمال کی طرف کسی کا جنوب کی طرف اور یہ بھی ارض کر چکا ہوں کہ مسلمان وہ کابے کی جو عمارت ہے اسے سجدہ نہیں کرتے مسلمان سجدہ کرتے اللہ کو مسلمان جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتے ہیں تو کابے کی عمارت کے سامنے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے سامنے مگر مسلمانوں کے درمیان ایک یک جہتی اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ تم سارے کے سارے تجلیات کے مرکز انوار کے مرکز برکات کے مرکز رحمتوں کے مرکز کعبے کی طرف منہ کر لیا کرو تو سرمایہ کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف اولا کن من آ من باہ وومل آخر بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر بل ملائکتی اور فرشتوں پر بل کتابی اور کتابوں پر بل نبیین اور نبیوں پر یہ ہے نیکی یہ پہلی نیکی بیان فرمائی پہلی نیکی کیا ہے ایمان ایمان سب سے بڑی نیکی ہے بلکہ ساری نیکیوں کی بنیاد ایمان کا بیج دل کی زمین میں بویا جاتا ہے اور یہ زمین دل کی زمین جس کی جتنی پاک ہوگی زرخیز ہوگی ایمان کا بیج اس زمین میں اتنا ہی مضبوطی سے جڑ پکڑے گا اور جب مضبوطی سے ایمان دل کی زمین میں جڑ پکڑے گا تو پھر آمال اور اخلاق کی شاخی نکلیں گی پتے نکلیں گے پھل لگیں گے پھول لگیں گے لیکن کب جبکہ دل کی زمین میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی ایمان کس پر اللہ پر ایمان اللہ کی ذات پر ایمان اللہ کی صفات پر ایمان بلیومل الاخر آخرت کے دن پر ایمان یہ زندگی صرف یہی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی کا آغاز تو مرنے کے بعد ہوگا اللہ نے انسان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ایسے نہیں پیدا ہوا بچپن گزارا جوانی آئی بڑھاپا آیا کھایا پیا بچے پیدا کیے مکان بنائے کاروبار کو ترقی دی اور مر گیا نہیں ابل انسان کا سدا کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ہم نے ایسی بے فائدہ پیدا کیا ہے کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہاں زندگی گزار کر کے آئے ہو کیسے گزار کر آئے ہو بل یوم آخر آخرت کے دن پر ایمان جہاں عدل کامل ہوگا جہاں حسنات کی جزا ملے گی اور سیاحت کی سزا ملے گی بل ملا اور فرشتوں پر ایمان اللہ کی نورانی مخلوق ہے اللہ کے حکم کی پابند بہت سی قوموں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا فرشتوں کی پرستش شروع کر دی مسلمان نہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں معذ اللہ نہ ان کی پرستش کرتے البتہ انہیں اللہ کی نورانی مخلوق معصوم مخلوق جانتا ہے بل کتاب اللہ کی کتابوں پر ایمان ہم تو رات پر بھی ایمان رکھتے زبور پر بھی انجیل پر بھی اور آخری کتاب قرآن کریم بل کتاب کتاب پر ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے بن نبی جین اور سارے نبیوں پر ایمان یہ پہلی نے کی دوسری نے کی بآطل مالا حبہی زبی القربہ ولی تام بل, بَلْ مساکین بب نصویل بسا اللہ وہ جو خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ مال دیتے ہیں مال کی محبت کے باوجود اللہ نے انسان کے دل میں مال کی محبت رکھی ہے فطری طور پر اور فطری طور پر دل کے اندر مال کی محبت ہونا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے اللہ خود کہتے زی الناس ہب شہباد من النسا بل بنین بل قناطین المقن طر منظہبی بل فضتی بل قیل المسبمہ بل انعام بلحرف اللہ کہتے میں نے انسانوں کے لیے مزین کر دیا انسانوں کے لیے پرکشش بنا دیا انسانوں کے دلوں میں محبت رکھ دی اولاد کی بیویوں کی اور سونے کی چاندی کی کھیتی باڑی کی چپاؤں کی ان چیزوں کی میں نے انسان کے دل میں محبت رکھ دی ہے جب اللہ نے محبت رکھی ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہمارے دل میں ان چیزوں کی کوئی محبت نہیں ہے تو مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہے لیکن یہ محبت اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو ایسا نہ ہو کہ یہ محبت غالب آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر تو فرمایا کہ وہ مال کی محبت کے باوجود ضرورت کے باوجود مال تقسیم کرتے ہیں کن میں زویل قربہ خرابت داروں میں رشتے داروں میں ولیطامہ یتیموں میں ول مساکین مسکینوں میں وبن السبیل اور مسافروں میں بسین اور سوال کرنے والوں میں وفر رقاب اور گردنے چھڑانے میں چھ مسارف بیان کیے یہاں پر کہ مال تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ان کا ذکر کیا زویل قربا قرابت داروں میں تقسیم کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کی ترتیب بتائی فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں مال آئے تو پھر یہ کرو ابدا بمن تعول سب سے پہلے تو اپنی جان پر خرچ کرو پھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو پھر کرابت داروں پر یوں خرچ کرنے کا دائرہ بڑھاتے چلے جاؤ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر بیان فرمایا فرمایا کہ سادا کا الل مسلمین سادا قاتون و علازی کا اسنتان عام مسلمانوں پر جو تم صدقہ کرتے ہو تو ایک اجر ملے گا اور اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو گے تو دو اجر ملیں گے جب قرابت داروں پر خرچ کیا جائے گا تو خاندانی نظام مضبوط ہوگا آپس میں محبت ہوگی تعلقات کبھی ہوں گے یہ مناسب نہیں ہے کہ بھائی تو بنگلے میں رہتا ہو اور بہن کو جھونپڑا بھی میسر نہ ہو یا ایک بھائی لاکھوں میں کھیلتا ہو اور دوسرے کو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہو یا کوئی شخص بڑا فیاض ہے بڑا سخی ہے فلانا جگہ ہسپتال بنا دیا فلان جگہ مدرسہ بنا دیا فلان جگہ مسجد بنا دی ان یتیموں پر خرچ ان بیوہوں پر خرچ لیکن اپنے غریب رشتے داروں کی خبر ہی نہیں لیتا اسلام کہتے نہیں پہلے اپنے قراب داروں میں دیکھو ان پر خرچ کرو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو زکات بھی دی جا سکتی ہے سوائے اپنی اولاد در اولاد کے اور سوائے اپنے اصول کے یعنی باپ دادا اور والدہ نانی ان کو نہیں دے سکتے زکات اور یوں ہی اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو پوتوں کو نوازوں کو ان کو زکات نہیں دے سکتے لیکن اپنے بھائی بہنوں کو زکات دے سکتے ہیں چچا کو پھپھی کو ماموں کو ان کو زکات دے سکتے ہیں تو زکات بھی دی جا سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ رشتہ داروں کو زکات ہی دے زکات کے علاوہ بھی مسلمان کو خرچ کرنا چاہیے تو اس سے ان کی خبر گیری کرے وعت مال اللہ حبی زبیل قربا قرابت داروں کو دیتے ہیں مال مل یم اور یتیموں کو یتیموں پر خرچ کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا آنا بکافر یتیم کہا تعین میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں اسلام یتیموں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا اور اسلام مسلمان معاشرے کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یتیم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے اور بیکاری بن جائیں بلکہ مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ یتیموں پر اپنے مال خرچ کرو ملتامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے آپ کو یتیموں کے دکھ درد کا بہت احساس یہاں یہ میں عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ جو زلزلہ آیا اس میں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے حی اللہ اور بعض خبریں پڑھ کر تو یقین کریں کہ میں انتہائی جذباتی سا ہو گیا عجیب کیفیت ہوئی کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں اسلام دشمن دو یتیم بچوں کو اپنے قبضے میں لے رہے ان کی کفالت اور تربیت کے نام پر لیکن وہ انہیں عیسائی بنانا چاہتے ہیں ہے اللہ مسلمان والدین کا بچہ کیا عیسائی بنے گا اور اتنے خوشحال مسلمانوں کے ہوتے ہوئے اور اس سے بھی بڑھ کر بعض مسلمان جن کے سب سے بڑے خدا کا نام صرف پیسہ ہے ان کے سب سے بڑے خدا کا نام پیسہ اور کوئی خدا نہیں پیسے کو خدا ماننے والے بعض بچیوں کو انہیں اغوا کیا اور کیسے کہوں ایک غیر ملکی اخبار نے ایک طوائف سے انٹرویو لیا اور اس کی خبر شاید ہو چکی توائف کہتی ہے میں نے اس بچی کو ایک لاکھ میں خریدا ہے تاکہ اس کو توائف بنا سکوں اور بڑھاپا اپنا سکون سے گزار سکوں ہائے اللہ وہ بچی کن پاک دامن والدین کی بچی ہوگی لیکن ناپاک ہاتھوں پر چڑھ گئی تو اسلام ہمیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ یتیموں کو بے سہارا نہ چھوڑا جائے بل یتامہ بل مساکین اور وہ خرچ کرتے ہیں مسکینوں پر مسکین کون ہے جس کے پاس زندگی کے وسائل نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ سوال نہیں کرتا ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لئی سل مسکین البی تر الکم بلکمتان وکتم روتم رتان فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو کہیں سے ایک لکم مل جاتا ہے کہیں سے دو لکمے کہیں سے ایک کھجور کہیں سے دو کھجوریں کہیں سے ایک روپیہ کہیں سے دو روپے پر کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ وہ زندگی گزار سکے اور اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ غریب ہے کہ اس پر کوئی صدقہ کر سکے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے ول مساکین ایسے مساکین کو تلاش کرنا یہ ضروری وبن صبیل چوتھا مصرف مسافر ایک شخص سفر میں ہے اگرچہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن سفر میں کچھ ایسے حالات پیش آ جیب کٹ گئی کاروبار میں نقصان ہو گیا تو اسے بھی دینا چاہیے اس کی بھی مدد کرنی چاہیے پانچواں مصرف وسائل اور سوال کرنے والے وہ سوال کرنے والے جو مجبوری کی بنا پر سوال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتہ صدقہ لیگانی جن ولا لزی مرت ان جن مالدار کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں اور ایسا شخص جو کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے ہٹا کٹتا ہے اس کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے مالدار ہے جمع شدہ پونجی ہے اس کے پاس یا کہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور مانگتا پھرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں پیشہ ور بیکاری ضرورت کی بنا پر نہیں مانگتے عادت کی بنا پر مانگتے ہیں خاندانی پیشا ہونے کی بنا پر مانگتے ہیں ان میں سے بعض کے بینک بیلنس خوشحال علاقوں میں آلی شار مکانات لیکن پھر بھی مانگتے رہتے ہیں ایسوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے زکات تو ایسوں کو کسی صورت بھی نہیں دی جا سکتی لیکن مجبوری کی بنا پر سوال کیا جا سکتا ہے مجبور ہے کوئی اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا اور خود حالات بہت خراب ہیں تو یہ شخص سوال کر سکتا ہے لیکن یہ بھی بات جان لیں کہ اس کے لیے بھی سوال کرنے کے لیے تین شرطیں بعض علمان لکھی پہلی شرط یہ کہ اسرار نہ کرے پیچھے ہی نہ پڑ جائے جیسے مانگنے والے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسرار نہ کرے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ہوں جا ہلو اگنیا وہ ایسے فقیر صحابہ پاک پاکدامی سے رہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں کوئی اسرار نہ کرے دوسری شرط کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے زلیل نہ کرے اور تیسری شرط کسی کو تکلیف نہ دے تکلیف نہ دے یہ بھی جان لے کہ چندہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ تین شرطیں ہیں بہت سے لوگ چندہ کرتے ہیں وہ بھی سن لیں ان کے لیے بھی یہ تین شرطیں پہلی شرط یہ کہ اسرار نہ کریں اور دوسری شرط یہ کہ زلیل نہ کریں اپنے آپ کو اور تیسری شرط یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دے بعض لوگ مسجد کے نام پر چندہ کرتے ہیں مدرسے کے نام پر چندہ کرتے ہیں ٹرسٹ کے نام پر چندہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں تو اور رواج نکلے ہوئے یہ محرم آ گیا تو چندہ ہو رہا ہے یہ رمضان آگیا تو چندہ ہو رہا ہے تو ان تین شرطوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے بعض چندہ کرنے والے اپنے آپ کو زلیل کر دیتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ ہم کوئی اپنے لیے تھوڑا کرتے ہیں مسجد کے لیے کر رہے مدرسے کے لیے کر رہے تو یاد رکھیے کہ مسجد اور مدرسے کے لیے بھی ذلت کی حد تک اتر کر چندہ کرنا یہ جائز نہیں اور بعد ایسے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں یہاں کراچی میں تو یہ ایک طریقہ نہیں ہے لیکن پنجاب وغیرہ کے بعض علاقوں میں دیکھا سلانہ جلسے ہوتے ہیں تو بعض خطیب چندہ کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں تو وہ شرمندہ کرتے ہیں لوگوں کو اٹھے لکھوائیے دس ہزار لکھوائیں پانچ ہزار لکھوائیں ایک ہزار لکھوائیں تکلیف دیتے ہیں دوسروں کو اور مرتا کیا نہ کرتا بعض لوگ شرمندگی سے بچنے کے لیے ان کی باتیں سننے سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ اعلان کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے چندہ کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ غلط تو فرمایا کہ وسائلین اور سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں وہ رقاب اور گردنیں چھڑانے میں غلاموں کی گردنیں قیدیوں کی گردنیں چھڑانے میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن مرد یمومن عورت کو خرید کر آزاد کیا اس کے ہر عذب کے بدلے میں اللہ پاک اس کے ہر عذب کو جہنم سے آزاد کر دے گا یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اللہ اس کی شرمگاہ کو آزاد فرما دیں گے اور جان لیجئے بہت سے لوگ کہتے اسلام نے غلامی کو رواج دیا ہے آپ ایک بھی ایسی حدیث نہیں سنا سکتے جس میں کسی انسان کو غلام بنانے کی فضیلت بیان کی گئی ہو لیکن میں آپ کو ایسی بہت ساری احادیث سنا سکتا ہوں جن میں انسانوں کو آزاد کرنے کی فضیلت حضور اکرم سلاس نے بیان فرمائی اس لیے آپ کا ایک ایک صحابی بعض اوقات ہزاروں غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا تھا وہ اقام سلا اور نیکی کیا ہے کہ نماز قائم کریں و آتا زکاتا اور نیکی کیا ہے زکات دے اللہ اکبر دیکھیے سارے دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں سارے دین کا خلاصہ یہ ذہن میں بٹھا لیں اب تعظیم اللہ اللہ علی خلق اللہ اللہ کے حکموں کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت یہ سارے دین کا خلاصہ ہے اللہ کے ہر حکم کی تعظیم میرے اللہ کا حکم ہے, نماز پڑھو میرے اللہ کا حکم ہے, حج کرو میرے اللہ کا حکم ہے, صحیح صحیح تولو اور اللہ کی مخلوق پر شفقت یتیموں پر بیواؤں پر مسکینوں پر قیدیوں پر غلاموں پر یہ شفقت یہ سارے دین کا خلاصہ ہے تو پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں نماز کا پڑھنا اور چیز ہے اور قائم کرنا اور چیز پڑھنا تو جیسے بھی پڑھ لے اور قائم کرنے والا وہ ہوگا جو مقرر وقت پر شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرے اور فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں ابھی آپ نے پڑھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تھا اور یہاں پر دوبارہ فرمایا کہ نیکی کیا ہے کہ زکات دیتے ہیں تو معلوم ہوا زکات دینے کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ ڈھائی فیصد دے کر آپ نے سمجھا کہ اب مجھے ایک پائی بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ملموفو نبی احدیم ازا اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں جب وعدے کر لیتے ہیں اللہ اکبر یہ نیکی بیان ہو رہی ہے نیکیوں کا بیان نیک لوگ کون ہیں جو وعدہ کر لیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں وعدہ خلافی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتایا لیکن آج وعدہ خلافی ہماری معاشرتی زندگی کا حصہ بن چکی وعدہ خلافی آپ تفصیل میں نہیں جاتا کس کس اعتبار سے ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں بسا بیری نفیل بسا بزرا اور نیک کون ہیں تنگی بیماری اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے یہ ہے نیک اور یہ ہے نیکی مصیبت میں صبر بیماری میں صبر حوادث میں صبر عبادت پر صبر گناہوں سے رکنے میں صبر مالی پریشانیوں میں صبر میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے دو حصے کہے گئے آدھا ایمان صبر اور آدھا ایمان شکر ہے الا اکلدین صدقو یہی لوگ ہیں سچے و الا کا حمل اور یہی لوگ ہیں تکمے والے ارے سن لو میرے بزرگوں اور دوستو میری ماؤں بہنوں بیٹو چاند نمائشی قسم کے کام کرنے کی وجہ سے کوئی دیندار نہیں بن جاتا کوئی نیک نہیں بن جاتا بلکہ اصل نیک وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں ایمان ہے اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نماز قائم کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے صبر کرتا ہے یہ ہیں نیک لوگ آج لوگوں نے بعض نمائشی قسم کی چیزوں کو نیک بننے کا معیار بنا رکھا ہے فلاں رنگ کی پگڑی باندھ لو اور فلاں قسم کی ٹوپی پہن لو اور نیک بن گئے یہ کر لو تو نیک بن گئے نہیں یہ صفات ہوں گی تو نیک ہوں گے مگر نہ صرف نمائشی قسم کے کام کرنے سے اللہ کے ہاں کوئی نیک نہیں ہے اور تکوے والا نہیں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حقیقی معنی میں نیک اور متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے آخر الحمد رب العالمین الحمدللہ یہ ایک جو میں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے بعض یتیم بچوں کو کوئی کوئی ہتھیار ہے ان کو معاذ اللہ عیسائی بنانے کے لیے کوئی بچیوں کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے تو الحمد جس دن میں نے یہ اخبار میں خبر پڑی تو میں نے سوچا میں کیا کر سکتا ہوں تو الحمد اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی توفیق دی ایک مدرسہ میری نگرانی میں ہے پنجاب میں تو وہاں بچیوں کا مدرسہ اور بہت پرانا ہے بنا ہوا تو وہاں پر الحمدللہ ہم نے سو بچیوں کی کفالت کا انتظام کیا ہے الحمد اور ارادہ یہ ہے کہ ان کو ناظرہ یا حفظ قرآن کریم عالمہ کا کورس اور میٹرک تک کی تعلیم اور امور خانداری کی تعلیم اس کے بعد اللہ پاک نے اگر کوفی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اللہ ان سو بچیوں کے گھر بھی بسائے جائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ ان امیر سفتے ضرب عموماً میں اشتہار بھی پڑھ لیں گے ہم نے یہ اشتہار دیا ہے کہ کسی لابارس بچی کا آپ کو پتا ہو تو ہمیں بتائیں ان شاء اللہ ہم اس کی پوری کفالت کریں گے آخر تک اللہ ہم سب کو نیکی کے ان کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے یہ فرماتے جھینگے کھانے کے مطلب شریک کے حکم کیا ہے اکثر علماء اس کو مکرو کہتے ہیں ولباز کھاتے بھی ہیں منگالی حضرات زیادہ کھاتے ہیں یہ ساتھی کہتے ہیں کہ دعا کر دیجیے میرا بنوری میں داخل ہو جائے اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے ہوئے الحمد الحمدللہ رب العالمين و السلام علیہ السیدن انبیائی و المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا و اللہ تغفلنا و ترحمنا و نکونن نمر الخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرتی حسنتم و النار اللہ صحیح معنوں میں نیک بننے کی توفیق عطا فرما صحیح معنوں میں متقی بننے کی توفیق عطا فرما صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نیک بندوں کی تو نے جتنی صفات بیان فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے اللہ تجھ پر ایمان رکھنے والا بنا دے تیری راہ میں خرچ کرنے والے بنا دے اللہ قرابداروں یتیموں مسکینوں بیواؤں کے حقوق کا خیال رکھنے والے بنا دے اللہ وعدے پورے کرنے والے سچ بولنے والے صبر کرنے والے نماز کے قائم کرنے والے بنا دے رب نات قبل منقََ تصمی العلیم متبہ علی نقط الرفیم صلی اللہ تعالیٰ رسول ہی و خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد آپ کے لیے <تصحیح> پیش کرتا ہے صاحب کی آواز میں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 یب رہا ہے بلندی بیا ہے ڈبلو ڈبلو